ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مختبی با نماز میں دوسری رکعت میں شامل غلطی سے اگر سلام پھر تو کیا ہے سلام پھیرنے کے بعد کوئی چیز جو نماز سے مانے وہ اگر نہ کرے جیسے کوئی الفاظ ایسے نہ نکالے کچھ بولے نہیں کبلی کی طرف سے نہیں گھومے ایسی صورت میں سلام پھرتی اگر یاد آ جائے فورن کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کر لے نماز اس کی ہو جائے گی اور اس میں سجے سہو کی حاجر بھی نہیں